راحت قلب السینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان من صلی علیہ فی یوم من الف مرت لم یمت حتی یرا مکعدہ من الجنہ جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک اور رمضان میں درود نہیں پڑیں گے تو کب پڑیں گے اور جو اعتکاف میں ہیں ان کو تو کاش ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبان ہے فضل گوئی کی عادت نکل جائے تو کتنا سستا سودا کہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک جو عاشق رسول پڑے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا الاذا فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ جنت کا ہم جم کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے صلو علی الحبیب سن لمبا ہوتا محمد اللہ تعالیٰ و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کے اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض فرمائے تراوی سنت ہے خوب تلاوت قرآن کرنی چاہیے اس مہینے میں خاص طور پر چار باتوں کی کثرت کرنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی چار باتیں کون سی دو ایسی جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا اور دو باتیں جن سے تمہیں دینیازی نہیں وہ کون سی ہیں اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالی کی پنا طلب کرنا تو ماہ رمضان میں ہمارے اکالی سلاط اسلام نے چار باتوں کی کسرت کرنے کا فرمایا کسرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں کثرت سے استغفار کریں اور شجرا قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک سو چھیاسٹھ بار کلمہ طیبہ روز پڑھنا ہوتا ہے لا الہ, الا اللہ, لا الہ, الا اللہ, لا الہ الا اللہ اور تین بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ستر بار استغفار استغفر فر اللہ وب علی استقف فر اللہ توب علئی یا صرف استغفر فرالہ استغفر اللہ ایسے ہی پڑھ لیں اور دو باتیں جس سے بے نیازی نہیں اللہ سے جنت مانگو اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کی اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے تو جنت اور دوزخ انشاءاللہ اللہ یہ روز سلسلہ اس وقت اللہ نے چاہا تو پیش کیا جائے گا ایک دن ہم جنت کا تذکرہ کریں گے اور ایک دن جہنم کا تذکرہ کریں گے جنت کا تذکرہ کریں گے اللہ سے جنت کا سوال کریں گے جہنم کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تعالی سے پنا طلب کریں گے امان مانگیں گے اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے جنت ہے کیا جنت کیا ہے سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام ہے جنت اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیراڈائز غالباً فارسی میں بہشت کہتے ہیں تو اچھے اچھے اعمال سے اور حقیقت جنت اللہ کے فضل سے ملے گی اور جنت کے بلند دراجات آ اچھے اچھے اعمال سے ملیں گے جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنیے اللہ ہمیں جنت کی رغبت عطا فرما دیں جنت کے معنی ہیں گھنا باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو جنت میں گھنے درختیں جنت کو اس لیے بھی جنت کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اسے جنت کہتے ہیں اور جنت کی عظمت سبحان اللہ اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں جنت اللہ تبارہ کا تعالی کی رضا کا مقام ہے جنت اللہ کے دیدار کا مقام ہے جنت میں ہر طرح کی راحت ہے شادمانی ہے فرحت ہے جنت میں محلات سونے چاندی موتی اور جواہرات کے ہوں گے جنت میں جگہ جگہ خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوں گے کس چیز کے ہوں گے وہ خیمے ریشمی کپڑوں کے ہوں گے جنت میں طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند پھل ہوں گے شاداب اور سائے دار درختوں کے باغات ہوں گے جنت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا بہت ہی نفیس دودھ ہوگا عمدہ شہد ہوگا اور پاک شراب کی نہریں ہوں گی جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے صاف ستھرے پھل ہوں گے چمکدار برتن ہوں گے جنت کی نعمتیں ایسی بے مثال ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا اور جنتی لوگوں کو بلا روک ٹوک یہ نعمتیں اور لذتیں عطا کی جائیں گی اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دوں آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جنت میں کا کپڑوسی بن جائے حیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنت کس چیز سے بنی سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور اللہ کے رحمت سے دعا کیجئے اللہ میں داخل جنت فرما دے ترمیزی شریف حدیث نمبر دو حضرت پانچ سو چونتیس حضرت سعینہ رضی اللہ تعالیََََََََََََََََس روايت عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالي علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائى فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کا گارا مشک کا ہے اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اس کی مٹی زعفران کی ہے جو وہاں داخل ہوگا خوش رہے گا غمگین نہ ہوگا ہمیشہ رہے گا کبھی نہ مرے گا اس کے کپڑے گلیں گے نہیں اس کی جوانی فانی اس کی جوانی فنا نہ ہوگی مفتی احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کے تحت معلوم ہوا صاحبہ کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے باریک سوال کرتے ہیں اور سرکار یہ نہیں فرماتے اچھا جبریل امی آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے یہ باتیں تو حضرت جبریل کو بھی معلوم نہ تھی جو حضور بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے اس غیب دا کا علم یہ ہے اس غیب دا کا علم کہ جنت کی ساری حقیقت بیان فرما دی جس کی نگاہ سے جنت کی حقیقت نہیں چھپی انہیں سب کی حقیقت بھی معلوم ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے سونا پیلا ہوتا ہے چاندی سفید جو دیوار ان اینٹوں سے بنے وہ کیسی خوشنما ہوگی پھر زعفران پیلا ہوتا ہے مشک سیاہ جو مٹی اس سے مخلوط ہو وہ کیسی حسین اور کیسی خوشبودار ہوگی پھر موتی سفید چمکیلے ہوتے یاقوت رنگ برنگے جو بجری اس سے مخلوط ہو وہ کیسی خوبصورت اور قیمتی ہوگی پھر وہاں کے درخت گہرے رنگ کے سبز ان رنگتوں کے ملنے سے جو حسن پیدا ہوا ہے وہ بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آ سکتا ان دیکھ کر سمجھیں گے اور سمجھائیں گے خدا تعالی اس قال کو حال کر دے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں جنت میں رنج غم تکلیف بیماریاں موت بڑھاپا کپڑے میلے ہونا وغیرہ کوئی چیز نہ ہوگی مزید فرماتے ہیں کپڑے فرما کر سارا سامان مراد لیا گیا ہے وہاں نہ کپڑے میلے ہوں گے نہ پھٹیں گے نہ کوئی سامان ٹوٹے پھوٹے نہ مرمت کرایا جائے مفتی صاحب فرماتے ہیں دیکھ لو چاند سورج کی مرمت کون کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دے تو جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کریں اور ماشاءاللہ اللہ اس کتاب کے اندر جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان ہے。دو ہزار سے زائد مستند حدیثوں کا بیان اور ماہ رمضان مبارک شروع ہو گیا اور روزہ جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے وہ سرخ یاقوت کا گھر کیسا ہوگا اس گھر کے ساٹھ ہزار سکسٹی دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے تو جو ماہر رمضان میں راتوں کو نماز پڑھے گا اللہ تعالی اس سے جنت اتا فرمائے گا اور جنت میں وہ محل اور گھر عطا فرمائے گا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرماد جو جنت کا سوال کرتا ہے نا تو جنت اس کے لیے کہتی کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرماد اور مدنی چینل کے ناظرین اور موتقفین اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ سردار آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ اللہ اور عالمی مدنی مرکز میں تو ہزاروں ہیں الحمد کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قلی صلاح اسلام نے جب افطار کی ترغیب دلائی تو عرض کی صحابہ نے ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ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 کا ہم فل کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم فلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جنت کے آٹھ دروازے اور ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے داروں کے لیے دار اس سے داخلے جنت کئے جائیں گے اس دروازے کا نام کیا ہے ریان کیا نام ہے اس دروازے کا ریان ہمارے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک ریان ہے جن میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے دو جہاں کی نے متیں ملتی ہیں کو جو نہیں رکھتا کہ آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ دار کے لیے دار اس سے داخلے جنت ہوں گے مفتی احمد یارخان نعیمی نے میرے میں لکھا ریان کا مطلب تر و تازگی سرابی سبزی چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اور بمقابلہ کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب سبزہ پھل فروٹ اور سیرابی ہے اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں انشاءاللہ اللہ دیکھ کر ہی پتہ لگے گا مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خداوندی اور شفاط مصطفی کی برکت سے بخشی بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے کہ یہ دروازہ تو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے کل گئے ہیں دار آسان ہے خلد کے دل کل گئے ہیں داخلہ آسان ہے مجھے پیٹے اسلام بھائیو آج ہمارے غصے پاک کا یومِ ولادت ہمارے غصے پاک یکم رمضان کو دنیا میں تشریف لائے اور غوث پاک کی غلامی اختیار کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے جی ہاں ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخلے جنت نہ کروا لوں اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ماہ مدنی نعامات ہے یہ مدنی نعامات پر عمل کریں گے اللہ نے چاہا تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا بڑی پیاری مدنی بہار پیش کرتا ہوں جامعت المدینہ کے طلبا اکرام بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلے پر روانہ ہوئے تھے الحمدللہ اللہ ستہتر طلباء نے عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کر دیا اس عظیم قربانی پر حوصلہ افزائی کیا ہوئی اور کس نے کی سنیے وہ یہ خام میں انہیں سرکار نامدار کی زیارت ہوئی ایک عاشق رسول کو زیارت ہوئی لبھائے مبارکہ کو جنبی ہوئی رشمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جس جس نے اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دیا ہے میں ان کو جنت کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گا خواب دیکھنے والے عاشق رسول میں حسرت ہوئی کہ کاش صد کروڑ کاش مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے اس عاشق رسول کی اپنے غلام کی دل کی بات جان لی فرمایا اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہو تو اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں ماہ رمضان کے صدقے قرآن کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے داخل جنت فرمائے اللہ منی اسلوکل جن اللہ انی اس الکل جنہ اللہم انی اللهم اني اسالك الجنه امين امين امين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد